گرمرم ارجن کو دا علامہ بندے پچھے ابو لا کو سڑا کنگ گزری ابولابا کیا بڑی بھیڑی ہوئی بڑی ہوئی ہے لیکن ایک انگلی میری جہنم سے آزاد ہے اس سے مجھے پانی ملتا ہے وہ اس لیے کہ جس لونڈی نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو میں نے یوں انگلی کر کے کہا تھا اگر تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا بس میرا وہ عمل میلاد والا میلاد پہ خوشی منانے والا میری انگلی جہنم سے بچ گئی آگے مولوی صاحب ہاشیہ چڑھاتے ہیں یہ جی کافر میلاد منائے اس فائدہ ہوناؤ یہ تو بہت فائدہ آگے یہ مولوی صاحب اس پر ہاشیاں چڑھاتی ہیں اور پنڈی کے لوگ جس بندے کو ابو لابھ خواب میں آیا وہ بھی کافر مزہ آیا نا وہ بعد میں مسلمان ہوئے جس وقت انہیں خواب آیا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر خواب آیا کا ملیا کا ملیا اس آخیا میری ایک کنگلی جہنم تو آزاد ہے اس میلادی ملا اس دی مان لئی قرآن نہیں منیا جس قرآن نے کہا تھا تبت یاد ایک ہاتھ جدا ایک ہاتھ ہوتا ہے یس ایک ہاتھ جدا دو ہاتھ نو انگلیاں دس تو قرآن کیا کہتا ہے تبت یادا دونوں ہاتھ ہاتھ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ہلاک ہو جائے کافر ملیا کافر رو وی خواب او منی تے قرآن یہ تیئی دلیلیں ہیں اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے حرج کیا ہے اس میں حرج کیا ہے میلاد منانے میں حرج کیا ہے یہ ثواب کا کام ہے نبی پاک کے میلاد پہ خوشی منائی جا رہی ہیں حرج کیا ہے میں نے کہا کوئی حرج نہیں صرف اتنا سا حرج ہے کہ آج میلاد منا کے اسے نیکی سواب محبت کا میزار سمجھنے والا دراصل یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں میں ایک جی نیکی دا پتہ لگ گیا جے جس دا سدی کے اکبر نو پتہ کوئی نہیں لگیا گا جی یہ حرج ہے مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا جس کا پتہ صحابہ کو بھی نہیں چلا تابعین کو بھی نہیں چلا تبا تاب کو بھی نہیں چلا آئی میں مشتاہدین کو بھی نہیں چلا امام آزم کو بھی میرے ساتھ ساتھ چلیے بڑا موتبر سٹیج ہے میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے باتیں نہیں کر رہا ہوں میرے پاؤں بڑے مضبوط ہیں اور بڑا موتبر سٹیج ہے بڑا موتبر سٹیج ہے کسی صحابی نے نیلاد نہیں منایا جلوس نہیں نکالا کسی تابی نے بارہ ربی البل کو جلوس نہیں نکالا کسی تباہ تابعین نے جلوس نہیں نکالا چار اماموں میں سے کسی ایک امام نے نہیں نکال نکال شیخ عبد القادر جی نے با جدید بستانی نے علی حجویری نے الدین چشتی نے بہاب الحک ملتانی نے سلطان باہو نے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تیرے مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی صحیح نکالا ہے ثبوت تو پیش کرو کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے نکالو کسی امام نے نکالو کسی صحابی نے نکالا کسی تابی نے نکالو کل ثبوت دے دے پرسو مولانا اشرف علی اپنی مسیحت جلوس کی قیادت کر گے میری ذمہ داری آ گئی لیا ثبوت پھر اور دلیل سنو اس سے بھی انوکی اس سے بھی انوکی میں نے اب ثبوت مانگا نا تو آگے سے مولانا کہیں گے تص ثبوت دیو حضور منو کیتا نہ نکالنے کا ثبوت دو نہ نکالنے کا ثبوت دو واہ مولانا واہ کم کرے تو ثبوت دوا میں تو گواہ دوا میں یہ قسمیں تو جلسہ کر کے باہر نکلو راجا بازار ایک بندہ تل پوچھے یہ کار تیری ہے کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی یہ کار تیری ہے تو وہ بندہ کہتا ہے میری نہیں ہے تو وہ بندہ کہتا ہے تیری نہیں ہے اس کا سبوت دے یہ کار تیری نہیں ہے یہ کار تیری نہیں ہے اس کا ثبوت دے وہ کہے گا او جا آخدا نا میری ہے ثبوت اس کو مانگ جو کہتا ہے نا میری ہے کاغذ اس کو مانگ کہتے ہیں ثبوت دے نہ کرانا ثبوت دے کام چنگا نہیں درود نہیں درود نہیں درود ہی تو پڑھتے ہیں اظان سیا والا آخر جلوس ہی تو نکالا ہے نبی پاک کے ہی نعرے تو لگاتے ہیں کم چنگا نہیں نہ کرندہ ثبوت دیں یہاں ہر طبقے کا آدمی آئے ہوگا دوسرے اس طبقے کے بھی آدمی آئے ہوں گے میں ان دوستوں سے ضرور کہوں گا میری اس بات کو تھوڑا غور سے سنے گا وہ طبقہ ان کے نوجوان یہاں آئے میری بات کو غور سے سنیں میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ مسئلہ بالکل نکھر جائے گا لیکن جو میرے مواحد ساتھی ہیں جب میں مثال پیش کروں گا تو وہ سمجھ جائیں بھائی یہ کہاں کہاں ضرب لگ رہی ہے تب مزہ آئے مزہ تب آئے ٹھیک ہے ایک آدمی نے ہزار روپے کا جعلی نوٹ بنایا نکلی نوٹ رنگ بھی چنگا رنگ بھی چنگا کاغذ بھی چنگا پرنٹ بھی چنگا راجا بازار آیا دکاندار کو دیا دکاندار اب بڑے سیاح اس نے مسل کے دیکھا روشنی میں دیکھا وہ سا کیا نکلی ہے جالیے نہیں چلتا تو جعلی نوٹ چلانے والا دکاندار کو کہتا ہے نہ چلن کی دلیل دے <laughs> نہیں سمجھے <laughs> نہیں سمجھے <laughs> جعلی نوٹ بنانے والا دکاندار کو کہتا ہے نہ چلن کی دلیل دے رنگ چنگا نہیں <laughs> نہ چلن کی دلیل دے کاغذ چنگا نہیں <laughs> نہ چلن کی دلیل دے پرنٹ چنگا نہیں آگے سے دکاندار کہتا ہے پاگل یہاں کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا حکومت کی مہر چلتی ہے بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی محمد کی مہر چلتی ہے جس مسئلے پہ میرے نبی نے مہر لگائی جس مسئلے پہ میرے نبی نے مہر لگائی وہ دین ہے جس پہ صحابہ نے مہر لگائی وہ دین اور جس پہ صحابہ نے مہر نہیں لگائی میرے نبی نے مہر نہیں لگائی وہ جیڈا بھی سونا کم ہوے وہ دین نہیں بدت ہے دین نہیں وہ کیا ہے بدت ہے اور بتتی میرے نبی کا دشمن ہے بتتی سے پڑھ کے میرے نبی کا دشمن کو نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر آئے سو نہیں ہر مجمے چی جو بندے ہوں ایک دو بندے ہی ہو جائے ضرور ہوں جذباتی ہوتے ہیں نا کئی بندے پھر جذبات میں آ جاتے ہیں بندے اللہ اکبر اللہ اکبر میری بات آپ کو سمجھ آئے جی دین وہ کام بنے گا مولانا نذیر صاحب ایک دیس پڑھ رہے تھے جب انہوں نے تھوڑی سی رک پکڑ تھوڑا تھا تفصیل نہیں کر سکے اس حدیث میں کیا تھا وہ جٹ آیا بالکل جٹ نبی باغ سے کہتا ہے کوئی ہو جی گال دسو چھوٹی جی میں کرن لگ جا جنت دے دروازے کھل جان آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ نماز پڑھ زکات دے جتنے فرض تھے آپ نے بتائے اگو جٹ آتا لا عزیز و واللہ ہاضا لا حید و لا ہاضا بلا انکش میں نے اللہ دی کسا میں جو کچھ تسا دسیا کچھ کرے سا نہ گدے سان نہ گڈے سا یہ جٹ کہتا ہے پہلے دن میرے نبی کی محفل میں آیا ہے آج اس نے کلمہ پڑھا ہے مولویوں جہی گل اس جٹ ن سمجھ آ گئی تو ہم کیوں نہیں سمجھ آئی دین وہ ہے جس پر میرے نبی نے مور لگائی اور جس پر میرے نبی کی مہر نہیں وہ دینا وہ کیا ہے بدت اور وتھی آدمی جو ہے وہ میرے نبی کا کیا ہے دشمن ہے بشر مندا نہیں بولو یار بشر مانتا نہیں میلاد مناتے ہیں چلو یار آج ایک اور مسئلہ بھی یاد کریں یہ جو مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں نبی نور ہے یا بشر نہیں نہیں یہ کوئی مقابلہ ہے نبی نور ہے یا بشر اللہ دی کسم ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں جاؤ بندی آلمی آج کیا کہنے لگا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ صرف مولویوں نے بنایا ہے فصلیں ہی کون ابھی قسمیں نبی نور ہے یا بشر ہاں اب میں سوال کروں گا یہ سوال بنتا ہے ہوں رات ہے یا دن یہ سوال بن گیا صبح ہے یا شام دھوپ ہے یا چھاؤ زمین ہے یا آسمان یہ سوال ہے سردی ہے یا گرمی یہ تے سوال بڑھیا سردی ہے تے گرمی نہیں دن ہے رات نہیں صبح ہے شام نہیں دان نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے نبی نور ہے یا بشر جا بشر ہو اور نور نہیں ہو سکتا موبائل سرا سے بھی توتے بہ گیا تو سرا کے بھی توتے بہ گئے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے نبی نور ہے یا بشر اللہ کی کسم ہے یہ سوال ہے جن میرے کوئی پوچھے بندیالوی صاحب تھی اوان ہو کہ مولوی ہو ہے کوئی سوال بجڑا اوان ہو مولوی نہیں ہو سکتا بندیالوی جی تھی اوان ہو کہ مولوی ہو راہ چلتے چلتے یوتی بٹھانے لگا موچی مل گیا اس نے موچی سے پوچھا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے ہے کوئی سوال کیوں بھائی ہے کوئی سوال تو موچیے کہ مسلمان ہے تو اوان ہے کہ مولوی ہے جواب کیا آئے گا میں کہوں گا قومیت کے لحاظ سے اوان قومیت کے لحاظ سے اوان علم کے لحاظ سے مولوی موچی کہے گا پیشے کے لحاظ سے موچی مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں اسی طرح میں کہوں گا میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر ہے صفت کے لحاظ سے نور ہے آئی تو میں مسئلہ ہی نہیں ختم کر سکتا اے تو رولا مکے نا بے نبی نور ہے کے بشر ہے میرا نبی ذات کے لحاظ سے بشر صفت کے لحاظ سے زور سے بولو زور سے بولو کیوں میں لوگو قرآن نور ہے پکی گل ہے سارے مند قرآن دے لفظ کالنے کے کہ کالا نور ہے اگر قرآن نور ہے اندھیرا ہو جائیں لوڈ شیڈنگو قرآن کھول دو روشنی ہوگی میرے نبی پاک کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ दी। بولو کالی تھی کے سفید کالی صرف سترہ بال سفید انتقال کے وقت آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے داڑھی تھی کالی تے نور کالا نہیں تے زلفا سن کالیاں تے نور کالا نہیں ہوں مولوی جی انہوں شوتے لوگوں نور دا دینا دس ان کو نور کا مینا نبی پاک کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے بتا ان کو نور کا مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہا جی نور ہے جی اس کا سایہ ہے نہیں جی نہیں یہ سایہ ہمارے نبی کا بھی سایہ نہیں تھا بن نہ راجیو کم کمے کی طرح ٹیوب کی طرح چاند کی طرح سورج کی طرح مولانا نہیں کم کمے نور اندر ہوے تے باہر نہیں ہوتا جس کا باہر ہوے اندر نہیں ہوتا چاند کا نور رات کو ہوتا ہے دن کو نہیں ہوتا سورج کا نور دن کو ہوتا ہے بارہ بجھوں دروازے بند کرو کھڑکیاں بند کرو سورت کا نور اندر نہیں آتا یہ نور نا کس ہے نامکمل ہے اندر ہے تو باہر نہیں باہر ہے تو اندر نہیں دن میں ہے تو رات میں نہیں رات میں ہے تو دن میں نہیں نا کس ہے نا مکمل ہے اور میرے نبی کا نور اتنا کامل اتنا مکمل اتنا اٹمل نور تھا جو چمکا ارب کے اندر اور چین بلخ بخارا ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر دیا اور راول پنڈی کے موائدو میرے نبی کا کھانا نور میرے نبی کا پینا نور میرے نبی کا چلنا نور میرے نبی کا رکنا نور میرے نبی کا سونا نور میرے نبی کا جاگنا نور میرے نبی کی خوشی نور میرے نبی کی غمی نور میرے نبی کا سواری پہ سوار ہونا نور میرے نبی کی جنگ نور میرے نبی کی سلو نور اور اگر کوئی اہل ادب یہاں ہیں تو بندیالوی ایک جملہ کہنے چاہتا ہے حیران کر دے گا آپ کو میرے نبی دا دینوی نور میرے نبی دی رات بھی نور اور رات بھی نور آ میرے نبی کا دن بھی نور میرے نبی کی رات نور میرے نبی کا لباس پہننا نور اور چھوڑو بہابی کا عقیدہ سنو میرے نبیے پاک کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور لیکن اس قوم نور دا دس کیا کمکمیا نور ان کو نور کا میں نہ بتا نہیں تو بندے آلوی دے دس کے جانا میں نے تو بتا کے جانا ہے رات دو بجے کا ٹائم ہے چاند کی پچھلی راتیں خوب پندھیرا ہے ڈریونگ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہے ایک سو بیس کلو کی رفتار پر کو जा جا رہا ہےگایا جا رہا ہے پیچھے مڑ کے دیکھو تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا ایک ڈرائیور کیوں بجائی جا رہا بڑا مشکل سوال ہوئے ہوئے اس کے سامنے دو لائٹیں ہیں اس کے سامنے جہاں کوئی ڈرائیور میرا بھائی بیٹھا تو ناراض ہو سواری نے ڈرائیور سے کہا تھا بھائی جیڑے موڑ مور کرنا نا من بڑا خطرہ لگتا بھائی کتابیں الٹ ہی نہ جائے تو ڈرائیور کہتا ہے پاگل جس طرح موڑ کاٹتے ہوئے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو بھی بند کر لیا کر ڈریو سیٹ پہ بیٹھا ہے بھگائے جا رہا ہے کیوں اس کے سامنے تو لائٹے جو رستے کے نشے کو فراز کو کچے پکے رہ لوں کھیا نو چکر نشکی نو, نو واضح کر رہے ہیں یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا انشاءاللہ اللہ منزل پہ پہنچ جائے گا اسی طرح جو انسان عملی زندگی کی سڑک پر ایک ہاتھ میں قرآن کی لائٹ اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت کی لائٹ پکڑ کے چلنا شروع کر دے انشاءاللہ اللہ سیدھا جنت میں جائے گا میرا نبی نور ہدایت بولو بولو بولو قرآن نور ہدایت میرا نبی نور ہدایت اب آئیے پیچھے مڑے اور تو مسئلہ صحیح سمجھ آئے گا میرے نبی دا کھانا نور کیا مطلب تسان بھی اندا کرو جی میں کھانا ہونا پیتا کرو جن میں پینا ہونا مسیح اچ آیا کرو جے میں آنا ہونا پیر اونج پایا کرو جی میں پانا ہونا شادیاں اون پیتیاں کرو جے میں کر کے بھی یہ ہے نور کا مطلب اے نور تھوڑا او اور اے نور تھوڑا جہا کیوں اس میں پورا تولنا پڑتا ہے اس میں سچ بولنا پڑتا ہے اس میں گاہک سے دھوکہ نہیں کرنا پڑتا اس میں ظلم جھوٹھی گوائیاں لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے نہیں ہو سکتے اے ذرا اوکھا تے دہ روپے دیا جھنڈیاں لا کے دکان سجا کے مسنوئی پہاڑی بنا کے رات کو چراغاں کر کے مولوی صاحب گڈے سے چڑھ کے سارے والے پاس گڈے سے چڑھتے نہیں پتا پاس مجھے پتہ نہیں اگو دان جی مولوی بیٹھا پیچھے مولوی صاحب آ جائے اس دکان کے سامنے مولنا کہتی ہیں جس سے زیادہ جھنڈیاں لائیا نبی اس اسے راضی ہو گیا نبی راضی ہو گیا چھنڈیوں پہ راضی ہونے والا نبی یا اللہ کیا ہو گیا ہے قوم کو اتنی عظیم ہستی کو چھنڈیوں پہ پہاڑیوں پہ آئے سیاسی لٹیرے جھنڈیاں اور لائٹوں پہ خوش ہوتے ہیں نبی تب راضی ہوگا جب تجارت اس کے حکموں کے مطابق کرو گے پھر نبی راضی ہوگی اے نور تھوڑا جی او نور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے بچہ بچہ نور کا ہے سب گھرانا نور اے گا رہو جھنڈیاں لاندے رہو مصنوعی پہاڑیاں بنا سارے یار لوگ تاجرہ دی بھی موج بن گئی بے سارا سال جو کچھ کرو ایک بینر لاؤ نبی راضی سارا سال جو کچھ کرو جھنڈیاں لاؤ نبی راضی حکمرانہ دی بھی موج بن گئی مولویا دی تو موجود ہے ہی ہے ان کے تو گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے میں نے پچھلے سال میں تقریر کرتے ہوئے ایک مثال دی تھی اس نے بڑا اثر کیا تھا شاید آج بھی کوئی دوسرے طبقے کا یہاں میرا دوست آیا ہو اور متاثر ہو ان کے دلائل سے تو شاید میری وہ دلیل یہاں بھی کام کر جائے وہاں کئی لوگوں کی کایا پلٹ متاثر بندہ, آہ بندہ, آہ بندہ آہ نہ ہو دل میں تھوڑا سا خوف ہو ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں میلاد نبی کے جلوس والے اور بدات والے کہتے ہیں اے میلاد نبی پاک کے زمانے نہیں اے بدعت ہو گیا سلا و سلام مدان تو آخر نہیں سی اے بدت ہو گئی جو بندی کہ بدعت یہ آلوی صاحب جی اینک پاندے نے اے نبی پاک کے زمانے یہ دلیل ہے مول لگی یہ دلیل ہے جس گی چڑھتے نے یہ گاڑی نبی پاک کے زمانے میں تھی سائیکل تھا سکوٹر تھا اینک تھی پھر سے احت بھی بدت ہوئی آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے کہ صحیح ہے جی پھر تے اینک بھی بدت ہونی چاہیے جی پھر تو اینک بھی بدت ہونی چاہیے میں نے کہا نہیں مالانا حضرت آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ مریم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ہے میرے نبی کا فرمان نقل کیا من احدا فی امرنا نا آدا فی امرے نا آدا نے کوئی نیا کام کیا ہر نیا کام نہیں مولانا ہر نیا کام نہیں من احدا فی امرنا اے فی دیننا اے فی دین نا جس نے کوئی نیا کام کیا کس میں بولو بولو کس میں دین میں اور دین سمجھ کے کوئی کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا فاحوا ردن فاحو وہ کیا اے اے ہے اے مولانا ہر نیا کام بدت نہیں یہ لغوی لحاظ سے بدت ہے اس جو بدت ہے یہ نہیں بدت وہ کام ہے جو دین میں کیا سمجھ کے کیا جائے تو چل مولوی جی پریوں کی گل کریے وپار دی چل سودا مکیے مکیے میں آج بھرے مجمے میں راجا بازار کی بغل میں بڑے موتبر سٹیج پہ میں کہتا ہوں میں سمجھ کے نہیں پاندا میں سمجھ کے نہیں پہنتا میں کال پہ سواری دین سمجھ کے نہیں کرتا یہ تیرے جروتے پرسو جلوس چکھ میں بھی میلاد دا جلوس دین سمجھ کے نہیں کٹتا تو بھی ذرا کہہ کے دکھا کہ میں دیلات کا جلوس دین سمجھ کے اینک میری مجبوری ہوں ناراض حکم نہیں ہونا کسی بندے کو کسی نے کہا تھا اس نے نئی نئی اینک پہنی نا تو کسی نے کہا بالکل لنگور لگ رہے ہو یا اینک پہن کے تو لنگور لگ گئے اس اینک لا کے آخیا تو لنگور لگ رہے ہیں اینک میری مجبوری ہے مجھے دور اس اینک کے سوا نظر نہیں آتا پھر جب میں نتیج کی اینک استعمال کروں میری مجبوری ہے مولوی جی اینک میری مجبوری ہے تمہیں پرسوں آخ جلوس میری مجبوری ہے جلوس میری مجبوری ہے یہ کار میری مجبوری ہے یہ احت میری مجبوری ہے یہ سائیکل میری مجبوری ہے مولانا انہوں دلائل نہیں آکھیدہ دا یہ ہونے شتن یات بشر مندر نہیں بولو بولو پھر جلوس نکال کے کہتا ہے دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں یہ توجہ کرنی ہے آپ نے ذرا میری بات پہ جوں نہ ہو کہ میں بات کہہ کے آگے چلا جاؤں تو سرہ تو گزر جانا پیچھے سوچو ہاں بندیال بھیڑ گیا یہ ذرا مہربانی کرنی بات بڑی عجیب کرنے لگا ہوں سوچو گے پہنچو گے حاضر دا میں نہیں موجود نہ در ہی نظر ناظر دا میں نہیں ویکن نادر کا کیا میں نے بولو, بولو بولو بولو بولو زور سے بولو جس نے سمجھنی ہے بات میری میں بات کہہ کے چلا جاؤں گا وعدے نہیں کروں گا جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا اور اگر وہ نابینا تھا اگر وہ صحابی نابینا تھا اس نبی ن نہیں ویکھیا وہ بھی صحابی ہو گیا کیوں وہ اس لیے صحابی ہو گیا کہ نبی پاک نے اس کو بندہ نبی نوکھے یا نبی بندے ویکے کہ ہو گئے موومنٹ تے بنے صحابی جی نبی ابو جہل ویکھے جی نبی ابو جہل ویکھے وہ صحابی بنے بنے نبی نے ویکھیا نبی نے ویکھیا جس نو نبی ویکھے وی بنتا صحابی <laughs> جس نبی ویکھے یا بنتا صحابی یا بنتا ابو چہالو نبی نے ویخیا کر صحابی ہونا دا کر صحابی ہوشرمانتا نہیں بشرمانتا نہیں میلاد مناتے ہیں بشر کا انکار کرتا ہے اور پنڈی کے لوگوں یہ سارا علماء کا مجمع ہے یہاں مدرسین بھی ہیں اور یہاں تو بھی ہیں میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے یہ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے ایک بندہ ہوے رات دو بجے کا ڈیم ہومرے ستا یا کوٹھے کی چھت ہو بجے کا ٹائم ہے اچانک ایک لڑکی آ گئی نوجوان خوبصورت حسینہ جمیلہ زیوروں سے لدی ہوئی سرک برک لباس پہنا ہوا اس نے اٹھایا اٹھوئے اٹھا اکھان ملدہ تنسے میں جننی ہوں جننی کون میں انسان نہیں انسان میری جن میں انسان جن میا جن انسانی لباس آئی ہر آشک ہو گئی نال شادی کرنا چاہیے جا مولوی اور بلا کے لیا ساڑا نکاح نگاہ اے یہ نسیا کچھ ڈریا کچھ جرکیا جن ہاتھی نہ مار دے کے جناب موری صاحب محلے کا رستا ہے جننی ہے انسانی لباس آئیے سیون لڑی ہوئیے حسن انتہا ہے میرے نال شادی کرنا چاہیے او میرا نکاح پڑو مولوی صاحب نے آخر آئے پاگل پاگل نکاح کے لیے ضروری ہے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی بی کی جینس ایک ہو یا میں دوسان ہومن یا میں جن ہومن ایک ہو جن دو ہو ہو انسان میاں والی دی بولی چین نکاح نہیں تھیدہ نکا نہیں ہوتا جنس بدل گئی وہ جن نہیں ہے تو انسان ہے اس دس آگبندی ہوئے ہو کدی کوئی چاہجی کی گل کی کرو میں بریلوی مولوی کول اس جا کے بریلی مولوی شاہ دوبارہ کرنا بریلی مولوی شاہ گٹھ کھلوتے کیا بات ہے وہ میں اپنے مولوی کول گیا تھا اس نہیں جن نہیں ہے انسانی رواج سے چاہیے میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے وہ ادا نکاح نہیں ہوتا تھی سرو بریلوی مولوی صاحب نے کہا سڈا توبندیاں اختلاف ضرور ہے پر فکا دی دروئی مسلے نکاح تلاق و راست دیساس بے شراب سب کیا ہے ایک جینس بدل جائے نکا نہیں ہوتا جنس کا ایک ہونا کیا ہے ضروری ہے چل جا اس کا کیا سارے سننی ہے میں تریا امام باڑے اس جناب امام پاڑے جا کے دروازہ کڑکڑایا زاکر صاحب نکلے کیا بات ہے میں سنیا سنیا مولویا من جواب دے دیتا جننی دن میرے گھر بیٹھی ہوئی ہے زیور لے حسینا حسینہ جمیلہ میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے میں تا مذہب بھی قبول کراگا میرے نالو میرا اس نال نگاہ بناؤ زاکر نے کہا اے ٹھیک ہے انہوں دی فقہ ہنفری ساڈی فقہ جعفری لیکن اس مسئلے چال دے چیز اس کیا شادی کے لیے میاں بیوی کی جنس کا شاباش بولو زور سے بولو میاں بیوی کی جنس کا میاں بیوی کی جنس کا دو بندی یہی کہتے ہیں بریلوی یہی کہتے ہیں شیعہ یہی کہتے ہیں سنی یہی کہتے ہیں تو پھر بندیالوی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر خدیت القبرا عشا <سلام> صدیقہ ہفسہ <سلام> زینب میمونہ سودا میرے نبی کی گیارہ بیویاں اگر بشر تھیں ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر تھا جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے جنس کا دوسری جنس سے نکاح میرے نبی کی ذات بشت میرے نبی کی صفت نور بولو یار زور سے بولو میرے نبی کی ذات بشت دلیت سورت کاف کی آخری آیت کل ان آنا بشروم مسلو کم اننا بشروم مسلو کم ذات بشر ثابت ہو گئی نور میں ایپ پڑھ دے مورت آت رکھ کے پڑھ ہیں کد جا من اللہ کد جا کم منلہ نور ان کتاب میں اس پیسے نہیں پانا اے کہ کیڑی کہڑی بیانیا یا آتفا اس س نہیں پونا چاہتا میں تیری گل مان لی نور تو مراد نبی ہے نے مان لیا کہ نور سے مراد میرے نبی ہیں بندیالوی کہتا ہے مولانا اے مبین تو ذرا اگے پڑھو مسئلہ سارا ہی حل ہو جائے مبیر سے آگے پڑھیے گا مولانا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا کسی بندے نے اکیلے نماز پڑھنے شروع کی اکیلے جماعت سے پڑھتے ہی نہیں کسی آ کے تم الگ نماز پڑھنا ہوئے جماعت نہیں اس ہو کہا قرآن چاہیا اسا کا قرآن چیا بھائی نماز الگ پڑھی کرو کروا بالکل قرآن چاہ ان سلاد اتنہ ان سلاد تنہا میں تو قرآن پہ عمل کرتا ہوں ایک بندے نے نماز چھوڑ دی پوچھنے والے نے پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا اس نے کہا قرآن میں آیا ہوا ہے قرآن پہ عمل کرتا ہوں یا یوحذی نا منو لا تک رب او اور ایمان آ لو نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ اس آگا مار اگا پڑھنا بان تم سکارا جب تم نشے میں ہو باندھ تم سکارا پڑھنا تو کہتا ہے پہلے اس آیت عمل کر لین دے اگے پھر ویکان گے یہ قرآن سے سلوک ہو رہا ہے مولویوں یہی سلوک کیا قد جا من اللہ ہے نور خسروں نے دعویٰ کر دیا آپ کو یاد ہو اگر میں پرانی بات آپ کو یاد دلاؤں نبے کی گل سی یا بانوے دی نواز شریف سے بے نظیر الیکشن لڑ رہے سن اور بڑا مقابلہ ٹف سی بے نظیر نواز شریف کا تیسری قوت اٹھی سی جس نے نعرہ لگایا تھا میں تیسری قوت ہوں او کابا تھا شہزادہ اس اس وقت کیا نعرہ لگا وہ الیکشن لڑا بندے کھڑے کیے میں اس وقت کیا تھی میں آخیا نواز شریف مرد بے نظیر عورت ہے تم تیسری قوت کی ہے بھائی کس نے آخیا اور ساڈا ذکر قرآن ہے وہ تمہارا ذکر قرآن بالکل بل ہسرے انسان الفیق خوش رہو ان کے سارا ذکر ہے سلوک ہو رہا قرآن مولانا یہ سلوک آپ کر رہے ہیں قد جا من اللہ نور و کتاب مبین تمہارے پاس نور آ گیا روشن کتاب آ گئی مولانا اگوں پڑھ مبین نے اگے پڑھ مسئلہ سارا حل ہو جائے جڑا میں سمجھا کے جا رہا اگو اللہ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے زور سے بولو زور سے بولو اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے تو پھر میرے نبی کی ذات بشر تھی اور میرے نبی کی صفت کیا تھی ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا مڑ جائے نا پیچھے فرق تو نہیں گئے ہو ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں آہا. کس کے تذکرے ہو رہے ہیں ب مبشرن ب مبشرنگ بے رسول ان بادی میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد آہا. آہا. یہ کس کے تذکرے ہو رہے ہیں آہا. ابھی تو میرا نبی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے میرے نبی کے ناموں کے تذکرے ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی خوشخبریوں میں اسمہ احمد شیخ القرآن کا شاگردوں اور شیخ القرآن کے شہر میں کھڑا ہوں میرے شیخ کی عادت تھی کہ جب تقریر کرتے تھے نا تو سارے نو تھوڑی تھوڑی چونڈی مار دے جانے شیخ شیخ تیرا جواب ہی ایسے بہادر بچے مائیں جنتی ہیں خال خال کھال کال یہ گلا دے پھرتے ہیں اے یتیم نے بیچارے یہ یتیم ہے یہ جو شیخ کو گالیاں نکالتے ہیں اتنا زور دارا دا مارو شیخ ال قرآن کی کمر پھٹ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ جتنے بندے گاہ کھنے نا اللہ کی نے جتنے شیخ ال قرآن موتر چھڈے اے او تو پیدا ہوں ہوڈے دلیل کے اتنے گندے ہیں یہ یہ ممبروں و راگ کے ماتھے پر بدنما گئے تو حضرت شیخ چونٹی مارتے تھے ایک ایک موضوع پر میں بھی یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے دنیا میں دجال آئے بڑے بڑے دنیا میں قذاب آئے لیکن مرزا کا تو تھلے تھلے <تصفح> <تصفح> یہ سب سے بڑا دجال ہے یہ بڑا قذاب تھا نال پاگل بھی سے کہتا ہے اے حضرت عیسیٰ جی بشارت دیتی ہے نا میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اس تو مراد میں آ. یہ میری بشارت دی ہے یہ میری بشارت ہے توجہ ذرا کرنا بات بڑی دلچسپ سناؤں گا اور ذرا توجہ کریں گے تو سمجھ بھی تب آئے گی یہ میری بشارت ہے کسی اے یہ بشارت احمد دی تُو غلام احمد ہے تیرا نام غلام احمد ہے اور یہاں احمد ہے تو کہتا ہے اصل ہی تو میں احمد ہی ہاں گلام کے نال ان لگ گیا غلام تے نال ان لگ گیا کسی نے جا کے امیر شریف کو بتایا کسی نے جا کے امیر شریف کو بتایا موجی دروازہ امیر شریعت کی تکریف اور امیر شریعت کا نام کیا ہے عطا اللہ نام کیا ہے اتا اللہ شاہ جی نے موتی دروازے میں بیٹھ کے کہا تقریر کرتے ہوئے کہا اے مرزا جھوٹ بول رہا میں اس نبی نہیں بنایا میں اس نبی یہ جھوٹا ہے میں اس نبی کوئی نہیں بنایا شاہ جی تصیں نبی بنانا شاہ جی نے فرمایا ہاں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں شاہ جی تھی اتا اللہ ہو شاہ جی فرمایا اصل ہی اللہ عطا ہاں اتا ہی لگ گیا اتا تال ان لگ گیا میرا نبی دنیا میں نہیں آیا میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے ابراہیم کی دعاؤں میں عیسیٰ کی بشارتوں میں توریت کے برقوں میں جا رہے ہیں مسجد مدینہ منورہ میں ایک گلی میں بھیڑ دیکھی ہجوم دیکھا لوگ اکٹھے ہیں کیا بات ہے بھائی کیوں لوگ اکٹھے ہیں یا رسولہ یہ یہودی آدمی کا مکان ہے عالم ہے بہت بڑا عالم ہے یہودیوں کا اس کا یہ مکان ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اس کا آخری وقت ہے نزا کا عالم ہے سانس نکلنے والا ہے مرنے والا ہے برادری کے لوگ محلنے والے اس مشکل کی گھڑی میں یہاں قریب کھڑے ہیں نبی پاک نے فرمایا اس یہودی عالم کے بیٹے کی بیمار پرسی ہم بھی کریں گے اندر تشریف لے گئے بچہ لیتا ہوا ہے آنکھیں باندھ بن سو تک آؤ سانس چکا ہے اور اس کے سراہنے اس کا عالم باپ تو کھول کے پڑ رہا ہے اس کے سراہانے پڑ رہا ہے نبی پاک نے ایک نظر بچے کو دیکھا اس کی آنکھیں بند میں سانس اکھڑا ہوا ہے پھر آپ نے اس کی عالم والد کو دیکھا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے منسا کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کے ورکوں میں میری سفتیں میری نعتیں میرے تذکرے میرا ذکر میرے اوساف میرا نام ہجرت کی جگہ کیا اس کتاب میں موجود نہیں ہے یہودی عالم کہتا ہے لا کیا کہتا ہے مول بھی سی نا ڈنڈی مار گئے <تصفح> لا کوئی نہیں اس کتاب میں تو میں آپ کا تذکرہ صرف ناد اور صاف ذکر کوئی نہیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آیا جب اس نے کہا لا مرنے والے بچے نے اکھا کھولیاں مرنے والے بچے نے آنکھیں کھولی نبی پاک کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا میرا باپ جھوٹ بولتا ہے تو کے تو ہر صفحے میں تیرے ہی تذکرے ہیں تیرے ہی تذکرے ہیں میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے ابراہیم کی دعاؤں میں عیسیٰ کی بشارتوں میں تو کے ورقوں میں انجیل کے صفحات میں میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے میرے نبی کو جو اتنا اعلیٰ مقام میرے رب نے دیا تو اس مشن کی وجہ سے دیا اس دعوے کی وجہ سے دیا جو میرے نبی نے پیش کیا اور پنڈی کے لوگوں ذرا ہاتھ کھڑے کرو یار جنہوں نے شاکر قرآن کی تقریریں سنی جنہوں نے شاکر قرآن کو سنا ہے ان کو تو فوت ہوئے بھی یار ستائیس سال گزر گئے ستائیس سال گزر گئے انتقال فرمائے جب میرا شیخ رسالت کا مشن بیان کرتا چار حرفوں میں لا الہ لا الہ الا اللہ خدا کی کسم ہے شیخ القرآن بھی جھومتا تھا سارا مجمع بھی جھوما کرتا تھا سارا مجمع بھی جھوما کرتا تھا،, تھا نہ میرے پاس وہ آواز ہے نہ میرے پاس وہ انداز ہے نہ میرے پاس وہ طرز ہے صرف نقل اتارنے ہوں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں صرف نقل اتارنے لگاؤں میرے شیخ کی کوئی تقریر خالی نہیں جس میں میرے شیخ نے یہ بیان نہ کیا لا لاہ سے پڑھو لا لا لا کوئی نہیں لا لا کوئی نہیں حالاں کے نبی بھی ہیں وہ اشے خلقران حالانکہ نبی بھی ہیں حالانکہ فرشتے بھی ہیں حالانکہ جنات بھی ہیں حالانکہ عرشی بھی ہیں حالانکہ فرشی بھی ہیں سورج بھی ہیں چاند بھی ہیں ستارے بھی ہیں آسمان بھی ہیں زمین بھی ہیں سرپ فلک پہاڑ بھی ہیں آگ بھی ہیں بہنے والا پانی بھی ہیں شجر بھی ہیں حجر بھی ہیں قبر بھی ہیں انبیاء بھی ہیں زندے بھی ہیں مردے بھی ہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے لا کوئی نہیں فرمایا لا الہ نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں ولی ہیں پر الہ کوئی نہیں فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں جنات ہیں پر الہ کوئی نہیں نہ کوئی زندہ الہ نہ کوئی مردہ الہ نہ کوئی شجر الہ نہ کوئی حجر الہ نہ کوئی قبر الہ نہ کوئی نبی الہ نہ کوئی ولی الہ نہ علی اللہ نہ زور سے کہو نہ حضرت ابراہیم الہ الہ کیا ہے الہ کیا ہے کھائے پکارے سننے والا کوئی ل حاجت روا زور سے بولو آگے ہو یار بول تو میں رہا ہوں آپ تو آرام سے بیٹھے ذرا زور سے میرے ساتھ جواب دو تاکہ میں چلتا رہوں حاجت روا زور سے بولو مولید مولید مولید وہ کہتے اتنے زور سے نارا مارو یہ ہو جائے وہ ہو جائے تم اتنے زور سے کہو پوری پنڈی میں کوئی سنائی دے حاجت روا مشکل کچھ مالکو مختار دینے والا رہائیاں دینے والا اولاد دینے والا صحت دینے والا نظر و نیاز کے لائق گیارہویںارہویں لائق نظر و نیاز کے لائق دا تا اس کا آواز تو بہت زیادہ جوش سے آنا چاہیے لا الہ لا الہ دا تا بخش دستگیر گو سے آزم لج پال گریب نواز کھوٹی قسمت واہ شاہ کرا سدکے جاوا سدکے خدا دی قسم تیری جی توحید ہی بیان بھی کسی نہیں کرنی شیخ تیری جی تو حضرت شہ کہتے تھے جس پنڈ جاؤ جس شہر جاؤ جیڑا بزرگ اتے پیندا نا نام لے کے آخو اس بابے کے پلے کھا نام لے کے گاؤ شیخ کی بال باتیں بڑی عجیب تھی حضرت شیخ کہتے تھے شیطان بڑا حرامی شیطان بڑا حرامی ہر شہر انو وکھرا معبود بنا کے بے پنڈی والے لاہور نہ جاؤ لاہور والے ملتان نہ جاؤ ملتان والے ٹھنگ نہ جاؤ جھنگ والے اسلام آباد نہ جاؤ لاہور والوں آخیا دا اسلام آباد والوں آخیا لری جنگ والوں آخیا باہو ملتان والے آخیا بہ لک ملتانی گجرات والے آخیا دولا دلا در چلا رہا تھا نا بس تو کنڈکٹر سواریوں کو آواز لگا رہا ہے لگا لگا لگا, لگا کے مر گیا کوئی سواری نہ آئی ترور کیا کوئی بھی نہیں آیا تو کلیدر پیچھو کہ دیوے مولا کرے شاہ دولہ نہ دے مولا تو کی کرے دولہ گجرات والے نے شاہ دولہ ہر ایک کو بانچ کے دیجیے شاید تجھے کہاں سے لو شا کہتے تھے جب یہ جا رہا ہوتا ہے نا بس پہ کار پہ پیدل دور سبق پیلی نیلی اے لال جنڈیاں دیکھی سدکے جا چو چمو چٹو پارٹی کا نام خدا کی قسم واہ نہیں جی تو سنائی جی اج بھی تیرا نام آئے تو یہ سلوار ڈیری ہو جاتی تو شیخ القران کا نام لیتا ہے ترکیے ترائے شہیا نے تیرے کو پلے یہ چوتھی کوئی شہ آئی دبر کاٹ شیخ القرآن نے ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی شیخ جب آپ یہاں پڑھتے تھے جہاں پنڈی کا ایک وزیر ہوتا تھا خورشید حسن گیر بھٹو کے زمانے میں وزیر بے محکمہ اس نے جناب کہیں کوئی بیان دے دیا تو یہ جو راجہ بازار کی مسجد ہے غلام اللہ خان کی یہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے اسی مسید خالی کرانی ہے اوقات کی مسجد ہے اسی کر دینا اس نمایا تو بہت شیخ کا جلال شہ کا کیا خورشید سر میرہ تو کی مولوی رکھنا میں خود مسجد چھڑ دیاں گا میری ایک شرط پوری کر دے ایک شرط پوری کر دے میں راجہ بازار کی مسجد چڑ دیا گا تاجے بازار چ گزر کے دکھا د لیکن من پہلے دسی دس میں اتو گزرنا جی میں تنگا نہ تڑوا تو غلام اللہ خان نہ شیخ ال جیسے بچے مائیں جنتی ہیں خال خان خال خان اس کو کیا کہتے تھے چومو چٹو پارٹی اور ساتھ کہتے جال سب جنڈے وی کنجریوں کو نے بتایا نے بڑی آواز لگائی ہے جو تو کنجریجری ضرور پر ہر مہینے یارویں دینی یہ تو یاریاں نہیں بنتا کنجری ضرور پر ہر مہینے یارویں لا الہ داتا کوئی نہیں زور سے بولو زور سے بولو جلکار آئے تو ہیوں کی داتا کوئی نہیں گنج بخش کوئی نہیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں اور پنڈی کے لوگوں بندیال کی کہتے ہیں جس پہ موت آ جائے جس پر موت آ جائے جسے نہلا کے کفنا کے قبر میں لٹا دیا جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا جیڑا یتیم پتروں کے سر سے ہاتھ نہ رکھ سکے وہ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا جیڑا چہرے تو تمکھی نہ اڑا سکے کروٹ نہ بدل سکے وہ کھوٹی قسمتیں کڑی کرنے والا نہیں ہوتا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو ہبشے سے اٹھائے بلال کو ہبشے سے اٹھائے منڈیوں میں بکوائے مکے میں لے کے آئے محمد کے قدموں میں پہنچائے اس کی یوتیوں کی آواز جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پہ موت آ جائے جس پر موت آ جائے وہ داتا نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے وہ داتا زور سے بولو زور سے بولو اور جو قبر میں لٹا دیا جائے جو کروٹ نہ بدل سکے جو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکے وہ داتا وہ داتا داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو نکال اور وزارت کے تخت پہ بٹھا دے داتا وہ ہوتا ہے جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لائے اور پنڈی والو داتا وہ ہوتا ہے جو زکریا کو بانج بیوی بی کی کوک سے یا جیسا بیٹا اتا کر دیتا ہے اے داتا وہ ہوتا ہے جو زکریا کی کوک ایک سو بیس سال میں عمر میں ہری کر دیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو موسا کے لیے رستے خوش کر دیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو حضرت ایوب کو صحت بخش دیتا ہے داتا وہ ہوتا ہے جو گارے سور میں ایک نبی اور ایک ابو بکر دشمن اس کے منہ پہ آ جائیں تو فرشتوں کی کتاریں بنا کے اپنے نبی کو دشمن کی نگاہوں سے بچا لیتا ہے تو شیخ القرآن کی للکار کیا تھی اور رسالت کا مشن کیا تھا لا لہا لا, الہا لا الہا پکارے سننے والا کوئی نہیں پکارے سننے والا کوئی نہیں حاجت روا वैं। वैं। لائک, کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں سجدوں کے لائق کوئی نہیں صحت